صلى على سيد الرسل خاتم الانبياء محمد المصطفى الله على واصحابي وعالي واصحابي قل صدق الصفا بالوفا سبحان الله الله اعوذ بعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله صراط الذين انعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم ارسلوا قر رسوله النبي الكريم اللهم امين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلکہ وآلکہ وآلکہ وآلکہ یا سیدی رب العالمین محضر خالق کائنات جلا والا اسلاف امت سدکاف اسلاف اتا فرماوے نفس و شیطان د فتنیا تو محفوظ فرماوے ازان گرامی وعدے کے مطابق اجلا سیدنا عمر بن عبد العزیز ہے دعا کرو اس مرد ہاتھ کا اللہ تعالی بندہ آزیز صاحب حال بناوے اور شرے صدر فرماوے گرامی اس مرد حق دی سیرت پچھلے جمعے فضیلت سی فضائل سان ساب کا کتبی چون زبان نگوت چون زبان اسلاف چون آج اصل سیرت انہوں نے بیان ہونی او دا کردار اور چال چلن بیان ہونا پتہ لگے گا سن کے سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سرکار نے اپنے مقدس علوم کی کی مرد تیار فرمایا نے حیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ اللہ بن اونا کو علم دین پڑھے دے ہوں دے حضرت سالخ بن کسان اے عمر بن ابدل نو بچپنے دے اندر نماز پڑھا ہوتے سن اے انہوں نے سیرت و کردار دی ابتدا ہو رہی ہے آغاز ہو رہا ہے بچپنے وچ بچ خاندان بنو میا عظیم فرد حضرت امیر معاویہ سرکار دا جڑا قبیلہ سی بنو مئیہ اے اس خاندان تے قبیلے دے بندے نے اور یہاں دے بارے حضرت سیدنا امام باقر امام زین العابدین دے بیٹے فرماندے نے ہر امت کا نجیب ہوتا ہے اور امت مصطفیٰ دا نجیب ہے نجیب نوجوا نو آخیا جا رہا ہے فرمایا ہر امت دا ایک نجیب ہے اور امت مصطفیٰ دا نجیب عمر بن عبدل ہے اور روز قیامت عمر بن عبدل عزیز جدو اٹھے گا باقی امت ایک پاسے ہونی ہے اور ایک کلا امت بن کے اٹھے گا پوری اے پورا کلا ایک مرد خدا کا فرمایا بنو میا کلا ہے کمت سارے بنو اباس جنے بھی خلیفے ہوئے انہوں کے بندہ ہی کو نہیں ہوتا گل ساری کی قبیلیا خاندانی خاندان سے برادری کی گل نہیں بنو اباس میں لوگ تانے دے مینے مارے ہوتے سن وہ شرم کرو کل قیامت ندو تے سارا کے مقابلے میں ایک امر بن ابدل عزیز آ گیا تو شرم نر چک جان گے تنہا ہی ہوتا کون نہیں ہونا بنو اباس بھی خلافا گزرے نے یہ حضرت عباس ہزور کے چاچا پاک کی اولاد سن بنو میرے حضرت امیر معاویا کا خاندان سے سرکار کا چنے بندے ہر پاسے ہوں ن عبدل عزیز رضی اللہ تعالیٰ نو دا استاد حضرت عبید اللہ بن عبداللہ ابد اللہ کولم پڑھتے ہوں دے سن گل نال سمجھنا علم پڑھتے ہوتے سن دے سالے بن کسان یہ بھی تابی سن نو نماز پڑھا ہوں, دے ہوں دے سن ایک دن حضرت عمر بن عبدال عزیز نماز تو پچھے رہ گئے جماعت نکل گئی سالے نے فرمایا مہاب پیچھے کیوں رہا نماز ٹائم نال نہیں آیا کہ مائی جڑی مینو کنگھی شنگی کرتی ہاں تو کنگا کردیا میرے سر چی لا دی استاد کہن لگا ہوں وال سوارن کے چکر ا پیا کہ اللہ کی نماز تیرے کون لگ پی ہے میں ہوں تیرے پیو چٹھی لکھنا سدکے جا جنہوں خدا دے فرضوں دا احساس ہی پتہ سی ساتھ دینا سالے بن کسان چٹھی پا دیتی حضرت عمر بن ابدل دے دال ابدل عزیز والے کہ تیرے پتر دا یہ ہال اے اپنے والدہ فلانے دن نماز تو پچھے رہ گیا اگوں باپ کو بھی قربان جاوا باپ آخیا لو میں چیلن پیا جب چیڑے گی ٹائم فر کے وال, لا دینا وال نواز پیچھے رکھا یہ منوس والے سر سے رہنے فرمایا فباش عزیز رسول حضرت نماز خدا کا فرد اون دے اندر کسی طرح دنیا کی دی وجہ دیر کرنی نیمی جاید. نیمی جاید. نیمی. اسے واسطے بزرگ فرماندے کام سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے نماز سے نہ کہو میں نے کام کرنا ہے کام تو سہ میں خدا دے فرد دی جدو گل آئے تو دنیا نو کہو. بیلیو پہلے دنیا خدا کا فرد پورا کرنا اتوں آپ دی تربیت ہوئی اور تھی دسو جب بچپنے تو یہ سبق مل جاوے تے پھر پتر کیوں ڈنگے پاسے جاوے کیوں غلط راہ پیار کرے ہوں اگلی گل یہ سمجھنی ہے سبحان اللہ تو ہے سنوں کھے پیندے والد بھی کھانا سی سو پیسے والے بندے سن کپڑے بھی سونے ٹاٹ باٹھ پہ سن خلیفہ بنان تو پہلا کپڑے بھی سونے پانے کھانا بھی بڑا اچھا ہوں تینوں میں سنانا بار گاہ رتب کن حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی دا سرکار دا نبی پاک ادب کن سی ایک شخص آپ کول منشی بننے واسطے آیا آپ نے فرمایا تینوں میں منشی نہیں رکھنا کہنے لگا کیوں فرمایا اس واسطے تینوں منشی نہیں رکھنا تیرا باپ کافر ہے فرے تاوے مسلمان ہے لیکن منہ خطرہ ہے کہ کدھر خیانت نہ کر جا وہ شخص کہن لگا کی نبی پاک سرکار کا باپ بھی تنوز باللہ کفر دے اندر سی حضرت عمر بن ابدل رضی اللہ تعالی ہاتھوں کلم کھولی فرمایا نکل جا اج تو بعد تینوں میں اپنا منشی نہیں رکھ سکتا نبی پاک بھی مثال اتے دیتی کیوں ہے بے باغ گستاخا تو ہزار دیے مثال کا کاستے دتی ہے نبی پاک صلی سل علیہ وسلم سرکار دے, والے دے, گرانی دے بارے اس طرح تو گل کیوں کی تھی آپ نے انہوں اپنی محفل فرمائش تو بعد میری محفل دے اندر داخل نہیں ہو سکنا بارگاہ دے اندر ادب ادرت سی عدرت سیدنا عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ نو نو اور لوکاں میں مشہور ہے توجہ رکھنا کہ بنو میا دے بنو عباس دی بنو مولالی ٹکر بڑی رہی ہے آپس دند میں نے اختلاف بڑے رہے نے لیکن میں سامنے ہوں ایک واقعہ یہو جہاں سنا دینا جن پتا لگ جائے حضرت مولا علی پیار کن مولا علی سرکار دار کن سی بارگاہ رسالت کا بھی ادب سی قربان جاوا رسول اللہ وسلم مولا علی سرکار کا ادب احترام پیار کنس ایک شخص سن حضرت مال دے, دے رہے سنت سن، قدم تو میں اگے ہوا میں آخیا جی میں بھی حصہ دو میں بھی حصہ دو میں پوچھا حضرت عمر بن عبد ال میں قریش لگے کیڑے قریش وغیرے کوریش لگا بنو ہاشم لگے کیڑے بنو ہاشم امر کہمر بن مبرک کہیں لگے میں چپ ہو گیا اگوں میں خاموش ہو گیا علی کا نام نہ دسیا فسکت من حاشم تو فرق والا بنی ہاشم حضرت عزیز نے دس بنی ہاشمشم کئی خ نے تی شاخ لگے مولا میں علی ابن عبی طالب بن طالب مولا علی سرکار کا گلام آزاد کیا گلام اکالا پا یا سبر حضرت عمر بن ابد الزیز نے اپنا ہاتھ اپنے سینے تکھا جسے ٹھنڈ پہ ٹھنڈ پینڈی دے سینے دے ہاتھ بسم اللہ اپنے سینے تت رکھ کے جناب فرمایا ایا مولا صلی اللہ علیہ وسلم يقول مولا حفالی سینے نے ویتھ رکھ کے فرمایا عمر بن مبرک نو فرمایا میں نو ایک نئی کئی نے دسیا کہ انہوں نبی پاک تو حدیث سنیے حضور نے فرمایا جدا میں مولا میں محلہ علی مولا ہے ہو اندے اس طرح کے بندے آتے ہیں وہ مال دینا پیا بیت مال آدھا تو درم سو یا دو سو درم پیا دینا آپ نے فرمایا فرمایا دے اے علی پاک دا گلام ہے حق بنتا ہے خدمت باقیا چوکھی کر دیں گے نو چوکھے پیسے دے آتے ہی خمسین نا دین آرن لے بلایت ہی لے علی ابن ابی طالب اے علی ابن ابی طالب دا غلامیں انہیں نر تعلق رکھ دائے دی چوکھی خدمت کر دے باقیاں ناروں توجہ فرما اللہ دیا بندیا اے آپ سرکار دی مولا اتکائنات حضرت مولا لی مشکل کشاہ دے نار اعتکار سی عقیدت سی محبت سی پیار سی معلوم ہوا بھی چنگے بندے ہوں رہے حضرت امیر معاوی وگوں قربان جاوا مولا محبت رکھتے رہے ہیں جی کسے وی اختلاف اندر ہوا اجتہادی ہوں اجتہادی ہوں سی نفسانی نہیں سب نبی پاک دے صحابہ نفس تو پاک نے حضور دے صحابہ نفس تو اتنے نفس کے نفسانیت کا دا دار نہیں چل جتھے جتے مصطفیٰ دے صحابہ سبحان. دی قسم ولی نفس نہیں رہ سکتا جہد جی نگاہے مستفا تے گیا نفس رہ سکنا ہے توجہ فرمان اللہ دیا بندے آگے پہ کرنا ہوں تیرے سامنے بیان کرنا حضرت عمر بن رضی اللہ دور خلافت اپنے بادشاہی سنبھالنے تو بعد پھر آپ کی زندگی بسر کرتے سن جب بادشاہی تو پہلے حال سی کپڑے بھی سونے پہ ہوں سن کھانا بھی سونا کھانے ہوں سن جب اپنے خلاف سنبھالیے ایسا زہد آ گیا ہے اکلا آ گیا ہے, ہے،, ہے، آپ اپنیا لاڈیاں اپنیا بیویاں کٹھا کر لیا فرمان لگے گی بھی وہ گل سنو میں اس کو بعد تار کرگا جی رہنا ہو سکا ہزور مشرقی کرک ہوں میرے پوچھا جانا ہے اس واسطے مینو امت مستفا دی فکر چوکی ہے جے چاہیے جے میں تلاق دے دینا جے سبر نہ رہ سکیاں جے تے میرے گھر رہ جاؤ فرمایا اپنی لوڈیاں پہ گھر والوں فرمایا ہوں مینو فکر پی گئی ہزور کی امت دی رو لے قیامت مشرق تو مغرب تک جیتے بھی کوئی بندہ وستا پہ قیامت نو میرے ون میرے آ کے مطالبہ نہیں کرے گا میرے تو حساب لینا بچا کے رحم پینا قربان جانا جنیاں بیبیاں لوڈیاں سن ساریاں رو پہ رو کے کہنے لگی تیر جہ بندے گھر کے اندر سا گزارا چنگا ہے تینوں چڑ کے سانوں جانا گوارا نہیں جیسے قربان جا دیا بندہ جناب اپنے پتا سی کہ جڑا کم ہو گیا بڑا وزنی بوجھ ہے بڑا پہا رہے یہ حساب جدو قیامت والے دن دا لگ پتے جان گے خلاباتریق کی کسم ادھر ویکو حر سوبان سنائی حضرت صحبان نے سنائی کہ میں سنیا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا میرا ہاؤزر میرا ہاؤز کو سر جا فرمایا جیدہ پانی دا چا ہے ماخی نالو مٹھا ہے جد سما ہے وہ پیالے اے اس کا دے جنے آسمان دے تارے دے جنہیں آسمان دےتے تارے نے این میرے ہاؤ کوسر پیالے پے فرمایا میں اتنے پلاوا گا من شارے بادل شر بادل آج نے ایک وارا پی لیا پھر کبھی پیاسا ہوئے گئی نہیں کیوں وہ پیالے پلاو والے پیالہ بھی ہال کوسر دار جام سا ہاتھ کیوں پیاسا ہتھوں پیالے پی عاشق شکمڑ کتنے پیاسے رہن قربان جانا تجو فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلو سب تو پہلو جنا بندیاں نے میرے کو سر پیا فکر مہاجری وہ فقیر لوگ ہو گے غریب لوگ ہون گے جنا سارے گناہ چھے نے مولا دی رضا دکھا د بھی فقیر نے سوبان جی کہن لگے حضرت امر تو پوچھا گیا امر داسے کہڑے نے جنہ نبی پاگ سرکار دے کو, دے کو سر سب تو پہلا پانی پیونا ہے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا سو سیاب فرمایا جنہ دے والدوں گار اجڑے پجڑے رپڑے انہیں میرے لگے سوا تے تے دے لوکی واسطے دروازے نہیں جے جی جان کسے دے بوئے دے انہیں تو نفرت کر کے پجا ہو یہ بندے فرمایا فکیر کملی بندے سب تو پہلا ہو گئے میرے کو کیڑے کیڑے کیڑے وال مٹی بھرے رب سونے دی فکر لگی ہے دی دین دی, دی فکر لگی, دی دی دی فکر لگی ہوندے جا دے نہلے ہوتے ہیں توجہ فرما جیسے حضرت وہ سکرنی سا قربان جا توجہ فرما او ایسے کرنی رضی اللہ ہو تالا فکار جنا کملی والے سب تو پہلوں پیالے جا پیلنے میں قربان پینے توجہ فرمان نے گل سنی سن کے فرمان لگے واہ پھر میں محروم ہو گیا میرے واسطے جانا مان لو فٹ دروازہ کھول بیٹھک بٹھا دے نے آتے آ جاؤ بیٹھو میںتان بھی کھاندے پیڈے گھر ہے ل لگے لو پھر اد تو بعد سوکھا لینا لاگا سی ہتا یشو سال جنہ چڑوال بہتے گردو کمار مہلے نہیں, نہیں, نہیں, جی نہیں ہو گے ان چر تیل نہیں لاوا گا اور کپڑے ان چیر نہیں گا جنا چر بہتے مہلے نہیں ہو جان گے اس تو پہلو نہیں دعوا گا تاکہ قیامت والے دن کملی والے دے ہوئے سب لو پہلو ہی اپڑ <تصفح> ایمان یہمان آخر یہ یقین آخری نے کیا یقینی گل ہے نا میں تو ہوں سنوں گے نا تو نا. تے کیونکہ ڈرامے دیکھنے چشتی مولوی کو ڈراما کر رہا ہونا ڈرامے جائے گا مگر یہ حقیقت نے حضرت عمر بن ابدل عزیز ایاشی کے محل تو اٹھا کے فقیرہ میں داخل کر کے دے دیہ اوسر دے جا کھڑا کیا <تصفیح> <تصفیح> سیلت دیا کتابیں بری پی ویک آپ زہد والے بیان کرنا پا کہ دنیا دکر کیون آپ نے اختیار کیتا ہے اور خدا دی قسم یاد رکھنا جہا ان فقیر بندا ہے امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ دے ساریا پریشانیاں غم اوہی دور کرتا جی جن فکر مستفا گینر قربان جاواد بندے آ جڑے اپنے بران دے نے امت مستفا کچھ نہیں دے قربان جا رضی اللہ تعالیٰ سرکار سلیمان بن ابدل ملک خلیفے دا جنا کا پڑھا کے رات نو دفن کرا د رکھ لو آپ نے ہاتھی کبر چار ہو سلمان خلیفے کبر چار گئے فارے ہوئے ویخیا کہ ادھر ترکی ادرو عربی گھوڑے آ گئے ادھر اربی گھوڑے آ گئے ادھر ون کو بن قسموں قسم دیا سواریاں آ گئی جناب محافظ نے خدمت گزار نے گوڑے پوچھے کی واسطے آئے گے کہ خلیفا مر گیا ہے بعد خلیفے ساریا خلافت دیا سواریاں سواریاں نے جے تک پہلو بہن ہوں سر فرمان لگے نہیں چلو امر بن ابدل عزیز یہاں چیزوں کو پسند نہیں کرتا میرے واسطے وہی گدا لیا وہ جیسے بہتا ہوں سر یہ لیا جاس لے لو مینو کوئی لوڑ نہیں یہاں کی یہ تو ہزور کی گریب امت کا مال ہے میں کال واسطے استعمال کرے شوڑے سب عمر بن ابدل اس سے گدے سے سوار ہوا جنہیں ہوا توجہ رکھ اتو آئے نا اگلے آخیا جی آؤ بادشاہ کا محل نا اتے بٹھا فرمایا ہے نہ چکو تھے پہ کلیم شلیم سب چکو چکو ہزور کی گریبت بنڈ دو سونے مقام جی پہ ہوں سی فرمایا ہزار کی گریب امت دے دو سا فرمایا سالوں گریبی وہی فکیر چکی پہلو والی کافی جاتی کرنا پرواز چیز لے لو گے خبردار چکو اے پیو دا حال ہے باپ کا حال ہے تے پتر دا کی خیال ہے آپ کا ایک پتر ہے بیٹا آپ کا حضرت عمر بن ابدل عزیز سرکار رات بن ابدل ملک کے فن گزر گئی سویرے سرگی نماز پڑھ کے گھر کے اندر آ گئے تو جو رکھنا گھر کے کام جڑے سن کوئی تازیت واسطے آ رہے آخر قریبی رشتہ دار سی سلیمان کوئی ملن والا جب دوپہر دو کا ٹائم ہویا جاؤ حضرت مر ابدل عزیز نے فرمایا میں مینو سو چٹ میں دوپہر کر لو کلو اللہ کر لوا پیا بچا ماسو بچہ آیا بچہ اپنا پتر کہ لگا بو جی تھی سو لگے جی پچھلے بعد مال کھوئے سن وہ واپس کئے کرانے نے پتر پیاخ دا اے او مومنا سوڑا سوڑا پیا کمنا وہ سونے سن تیرے سڈے بھی پتر نے جی ابھی بھی پیو آ چھوڑیے چی کے ڈمری کو دا دیس پتر جڑے پچھلے بادشاہ رات جی میں کفن دفن سو نہیں میرے مگر چڑے رہنے تو ہوں تو چار ساؤن دے زور کی نماز ہوئے گی زور کی نماز باز مال پڑھ کے کام کرنا باقی رکھیے پتر کا جواب سن ابا چی رہے لگے شکر ہے اس مولا با جن پتر بھی یہو دیتے ہیں جہ مددگار دوپہر نہیں ستے جا مسجد دے اندر اعلان ہویا تو اس لیے ہاتھ بادشاہ جڑا سی وہ جدو بھی کوئی اعلان کرتا سی مسجد دے اندر سی مسجد آسد اعلان ہو گیا سارے کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو گئے تو ہوں گل سمجھنا پہلے لوگوں دا مال جتھے جتھے پہلے بادشاہ کول سی وہ بھی واپس ہے تے سب تو پہلا اپنے گھر تو پیا شروع کر گھر تو کی شروع کرتا سلیمان کی بیٹی خلیفہ دی فاطمہ یہاں کے گھر وہ قیمتی جوہر آیا بڑا قیمتی جوہر نگ سی بڑا قیمتی وہ کردی نیو نے حضرت عمر بن عبد الزیز نے فرمایا پلا او جا جوہر ہے نا وہ منکا کیمتی وہ منکا مینو دے ترے پیو ہزور کی گریب امت دے بینتل مال کے تینوں دتا سائ دوارا نہیں کر سکتا ایک چے میں رواں تو منکا بھی روے نہیں ہو سک جے میرے واپس حضور دی گریب امت واسط رکھ تے جے نہیں تو پھر میرے گھروں تور جا تاکہ میرے گھر دن جی بلا نہ رہے قربان جان والا بندے کا اور فرماؤ حضرت کیرکا دے دیا تو جمع کرا درمایا پہلی وہ سب کو پہلے انصاف فکیر اپنے گھر تو ہی شروع کرے گا جی میں جب آئیمان کمبے وغیرہ بن ابدل عزیز نے سارے نے بلایا فرمایا دو واپس ہر شا چی کرو کہ لگے گا سنو میں کسے نو رشتے دار نہیں سمجھتا میرے تے تو جے رشتہ ہے تو صرف اسلام والا ہے میں اور کوئی رشتے رشتے نہیں جی جانتا اسلام والا رشتہ قبول تے بسم اللہ نہیں تے میں اور چاچے مامے تے پیا میں کون جے جی سمجھتا قربان جا تو جو فرماد رتے عمر بن رضی اللہ تعالی سرکار کو آپ کی پفی آ گئی کہ کچھ دے شرم کر کچھ ہزار گل سا اولاد ہو گئے ہر شہر خی آلمال سی آنا ہے کوئی سان بھی دے سی آپ نے فرمایا میں تلمال تے واسطے نہیں بنیا حضور دی غریب ہوں مت واسے بنیا پی نے بڑا سمجھایا پر حضرت کتوں سمجھے جنوب خدا سمجھایا ہوے جنوں رب سمجھایا ہو مت ہو لہو جہیا حضرت عمر بن ابدل عزیز جدو نامن پی اٹھی لگی بنو میا خاندان نو اور تسی ہوا کرو عمر بن خطاب والے پاسے یہ ہوں فروکی خون جہ نہیں دے جنتا حضرت عمر بن خطاب سرکار دا پتر سی نا آسم تے حضرت تے آسم دے اگوں ہوئی بیٹی تے اس بیٹی دا اگوں ویاہ ہوا ابدل عزیز ابدل عزیز سن بنو میا ہوں بیٹی تے ہو گئی نا فاروق آدم دا خون تے خوفی کہنے لگی اپنے نال جی لے کے آئی سی نا وہاں کہ ہور تسی ہوا کرو تمہیں پتا ہے فاروق آزم کا خون جی ڈنڈی مارنی ہے فاروق آزم کی کرتا ہوں یہ فاروقی خون پیا کام کردا جی ہاں جی یہ تو شرم نہیں جے پیا رکھتا ہے صرف اللہ رسول رکھتا جی سبحان اللہ توجہ فرمان لگے بندے آؤ اور زہر تکوی گل سن زہر کی گل سن ایک شہر میں گورنر نے چی لگرت شہر اجڑیا پیا گلی بازار کسی کم کےمارتیں کسے کم دیا نہیں سونے بیٹل مالسہ بھیج دو کرنا ہے کوئی oh, yeah, حضرت جی کوئی پیسہ بھیجو کوئی اتنے گلیاں سواریے کوئی اتنے کام کرائیے کوئی شہر کے سونا بنائیے نا سدکے جا عمر بن ابدل عزیز کے جواب سن لا پلے بن لایا مسلے آ رہا ہے ابھی مسلے گئے گل تو فکیر نہیں سن لینا حضرت عمر بن عبدل عزیز روی اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا من حضرت عمر بن نے فرمایا میری چٹھی جدو واپس تین اپڑے گی اس شہر دی حفاظت چوکی نال نہیں عدل انصاف نال کرنی ہوں اس شہر دی مرمت نہیں یہ گلیاں تو پاک کر دیں اس شہر دی آپ مرمت ہو جاوے گی گل تو یہ نا گلی جو پکی ہو جڑا گلی کے کنارے بیٹھا ہے وہ بچارا رد بڑا پیڑا تو پھر گلی پکی دا کی مطلب ہے اصل تلور دی امت خوش ہو گئے نا بولتے صحیح نظر سیانے بندے فرمایا لیا میرا چڑے چتخ... عدل کریم صاف کرین دنال شہر محفوظ رہے گا تمہیں چوکی دار کی پی میری جدو پڑ جاوے جائے تو تج کرنا ہی ظلم تو گلیاں صاف کر دیں شہر دی آپے مرمت ہو جاوے گی ہوئے مرمت شہر کی مرمت شہر دی مرمت قربان جو بندیا اے اللہ سرکار اے اے جا تو یہ حضرت چی لو جدو یہ حاج ن سمجھ دے کیوں نہ خوفے خدا بچا اپنے عمل سوارے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 کہن لگیاں میرے کو میرے کو میرا ریز آ گیا تو مردوں بیٹھے مہن لگا کہ ان کے کپڑے تٹا لیا لادی بندی ویخ ہے اندر حالت ویخ یہ ہوں بادشاہ تک کہ لگی میں کرٹاواں مٹی سواہ جدوں دا بادشاہ بنیا ہے ایک کپڑا یہ سوٹ رکھا سو گل سوٹ نہیں بھی جدوں رات ہوتی ہے نا یہ لاہ چکریا پیڈان کے والا ایک جبا بنایا اس لل پا سنگل سنگر پا کے فر لاتے روا رہے آبا بار گاج مجرم آف کر دے کپڑے بٹا خوف خدا گزرتا رات انج لنگ جی دن انج لنگ جا خدا دیا بندیا تو جو فرمائے سڈیا سلاف کی سڈے بزرگوں کی سیرت کردار ہے فرما حضرت بھی بنو کر لایے مر لائیے مرمر لائیے نقش نگار کریے مہرا بچ مینا کاری کریے شیشے دا کام ہونا چاہیے منار ہووے سو سو فٹ دا مگر قربان جا میرا سانوں بزرگوں سبق نہیں پڑھایا یہ ساریا اپنی بتاتا نہیں جہیا اُسی کی حضرت سرکار گورنر نے لکھا بیت المال بھی پیسہ بھیجو کعبے شریف نلاف پونا کی پونا کی مسجد جگہ دیا مسجد جیاں نے اس کعبے کو کی پونا غلاف پونا ہے ہوں تیرے ساٹی نظر سواب کا کام ہونا مگر امر بن ابدل عزیز کا جواب سن لکی امت مستفا کا جواب سن لگانا جواب سن لن نبی پاک سرکار دیا حدیث لکھا کا کام شروع کرایا ہے اس کا جواب سن ل حدیثاں لکھوانیاں حضرت عمر بن نے شروع نہیں احسان امام مالک کتوں بنتا بخاری کتوں بنتی مسلم کتوں بنتی ابن ماجا کتوں بنتا اے ساریا حدیث کتاباں کتوں بن گیا یہ فیض حضرت عمر بن عبدل عزیز پاک دا آئے آئے آئے حضرت عزیز سرکار نے جواب درمان لکھیا کہ جناب پیسے خلاف چڑھانے کا بے نو جی پہلو تو بادشاہ چڑا ہوں سنمایا فرمایا بے لیا میرا مشورہ ہے جڑا پیسہ کعبہ کے خلاف دے لکھے ہزور دتی مرتے ہون گیا انہوں کا دے خلاف نالو بلا لے فضولیات پہ گیا کہ دھس گئی رب یہاں نہ راضی نہیں ہوں مسیح چمکا کے فخر کریں حضور دور فرما زمانہ آئے گا لوگ یہ سارا واگو اپنی فخر سجاؤ گے تو فخر کرے دی مسجد بڑی سونی ہون بھی شریعت مصطفی دی کی دا دتوا ہے شرح زیب و زینت نقش و نگار تے سنگار نالوں حضور دے محتاج امتیاں امتیا داؤنا افزا دے تے لاؤنا افضلے بلکہ میرے تو پڑھنے میں یہ آیا بھی اس مسجد دی سامنی دیوار جہی ہوتی ہے جن کملے والی کندھ آخر کیبلے والی کندھوں بیل بوٹے لا جیاں چیزاں لایا نقش و نگار شیشے جہد دل بندے دا نماز دے اندر ادھر جاوے یہ اونجی مکرو ہے لاؤ والے سواپ کی بجائے الٹا گنا ملنا تو ہوں تو اچھ لے کتنے کی اشر ہوا اور باقی میں ایک مسجد رہا تو پچھلی مسجد اتنے سامنے کن دیکھ کے شیشہ لگا ہوں میں وہدا ہوں سا کئی بندے نماز ہی اپنا بوتھا دیکھنے لگ پہ نگے نگے شیشے لگے ہونے وہ نماز ہی لگ پی دل مشغول ہو گیا رب تو ادھر ہٹ گیا میں گل یہ پیار کرنا خدا شریک دی قسم حضرت عزیز نے فرمایا کلجے رجا لاؤ نو رجا لاؤ یہ کعبے دے, دے خلاف نالو چنگا جی کابے خلاف پایا اصل تے حضور سرکار نو پیار اپنی ہے ہی غلاف. ہزورزور سو سو فٹ کا چڑھا چڑنا نہ کدی اپنے ایمان دی چھاتی ماری نہ کدی ہمسا کا خیال رکھے مینار تے خیال جانا پیا یہ سجاؤ یہ این لاؤ تے فلان کرو خلاف سادیاں شادیاں ہوجدہ بلکہ میں آکھاں گا مسجد پر مومن پکا ہونا چاہیے مسجد ہو پکی تے مومن ڈاواں ڈول اندروں کچھ نہ فروڑ ایمان نہیں رکھا کرا بھی کول کوئی کبال لکھیا آؤ جدوں شاہ آلمی چونک چک شب بھر مسجد بنائی گئی شب بھر مسجد شاہ آلمی لاہور چونکہ نکھی جی مسجد چونکہ کھڑی گئی وہ راتوں رات مسلمانہ بنائی سن تو پھر علامہ اقبال نے لکھیا سی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا آندھا رات و رات تے ایمان دی گرمی رکھنے والے نماز ہی نہیں بنا سکتا ہے نماز راتوں رات بنا ہی کھڑا دل میں تو نمازی بنا چلیا خدا بعد اولا شریف دی قسم ہو مسجد تو مسلمان ہوسلمان نا تو میرے کملی والے نے فرمایا ہے میری امت دی مسجد ساری روے زمین ہے تو جتے بھی کھلو جائے وہ تیرے مسجد بن جائے وہ جگہ تیرے آسے مسجد ہے وہ گائے مسجد جیڑی اصل میں تیرے ساڈے ایمان پکاو آستے بنی ہے اصل ہوں مسجد نو پکانے آتے اپنا ایمان در کو رکھ دوں گل تو اج بھی کسی کو نہیں سنے گا کیونکہ ڈر دار ڈر کے نہیں بیان کر دے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 دنیا تو جانے مسجد نہیں لے جانے دین کے یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی کلام سننے والے بنو پجویں نہ بننا نہیں تو ہو جاؤ گے پھر جنہیں ہلاکت بربادیاں تو اپنی بچت کیتی ہے نا وہ علماء حق ہاتھ کے لگ کے ہی کی حضرت آلما بٹھا لینا اپنی کچہری بٹھا کے رکھنا دے لو قبر تشر کا ذکر شروع کر دو روزانہ قبر تشر کا ذکر شروع ہو جانے وال بھی رونا آلما بھی رو جے ادی رات خود بھی بڑے وجہ فرمایا پہلا لکھان حدیساں یاد سر, حد سر مستفا دیا نے آلموں جواب درمایا بہلی چنگا کیونکہ مت والے دن جاگنا بڑا اس اسی جنہ جاگ دیا گلا سنا اشر دیا گلا سنا خدا بات شریر کی کسم ہے در ویخ آپ سونے کپڑے پا کے آپ نہ سامنے تابی گدری بن اب عزیز بڑی گل ہے اب آپ نے فرما دے لیا میں نے میں جب مر جانا گا تیجے دن ترال وی ڈیلے میرے نکل کے میرے گل آئے ہو گئے ہاں میرے کیڑے میرے جسم دن پھرتے ہو گے چاہا پیا کھنا خدا کی قسم کر گیا نا دنیا میں اپنے کبر حصر این فکر ڈر رکھتا ہے مینات کبر درد ادا ہی جسم محفوظ رکھ لینا ہے असान असान असान कुछ होना सीधे जंती है जिना जहानमी होना होगा ना जहानमी पक्का इवें जिमें तू मैं बकने ना पक्के जंती ओ इवें जहानमी बनते हैं جنہ رب جنتی بنا ہوے وہ ہر ویلے آتے یار بڑا ڈر پیا لگتا ہے او سوکھی منزل پتا نہیں کی بننا ہے اتنے تو جا کے جانور حال بن جانا ساڈا یار کیڑے سارے جسم چے ہڈیا بکرو بکری ہوکلے جی ہو گے ہاں جی کدھر پاسوں سپ تو بلاو ہو گیا جہے ایسا ایک خوف رکھتے اللہ ان جنت تا اصا کام کرنے آن والے تو جنت تو اپنی پکی بنائی کھڑے ہونے ہاں جی یہ سارے جہانوی موٹی جی گل کر دسنا نشانی سمجھ لا میں پکا جنتی ہوں انہوں سمجھی پکا جانوی ہے جڑا آخ میں ڈر لگتا ہے دودھ یار میں ہر ویلے خطرہ ہی کرتا رہنا پتہ نہیں کدھر مولا سٹتا ہے عمل تو اویں دن کے جانم ہی جانا ہے تو جی رب کی رحمت بچا لیا سمجھ مولا کرم ہے پیار میں تینوں قسم خدا دی کر کے پیا اس مولوی دی تقریر سننا حرام اس شاعر شیر سننا حرام اس نات خان کی نات سننا حرام جہاں شیر وچ تقریر جی تقریر شیر ناد پڑے جس نال اللہ دے اگے دلیر ہو جان خوف نکل جاوے قبر شرد اندر یاد قبر اشر فکر پہن دی بجائے الٹا کھڑ پکے جنتی ہو گیا سمجھیں گی اس مولوی دی تقریر حرام ہے سننا او دے ناو نا شراب کی بوتل پی لو تو شیتان ملا ہوا شیتان زمین کے انسان کی شکل چلیس اتریا ہوگا وہ ناتا بھی نا بلیس کا پتر ہوگا جا مراد پڑھے جی کئی ہی پڑھتے ہیں آن ڈرایا یار رات گبر دی کالی میں سنیا جدے جی کملی لی کالی میں پڑ لیا میں آخو چلیا چل جن کملی کالی موڈے تیک کے قبر چنا ہے یہ اے ڈرایا ہے بے وقوفا غیرہ نہیں ڈرایا ان نیا کی پیا بکنا اور یاد رکھنا جڑا ناگ جنت دی تحقیق کر جنت دی تسلیل کر آخر جنت کی شاید ہو سا جنت نہیں دیں سانو پرواہ کو سمجھ لیا پکا لانتی پورا قرآن مستفا جی تازیم دی توہین کرے پورا قرآن جنت جنت دے ذکر پیا ہے نظر مستفا تازیم ویخن عدمت ویخ شان کا فرض بنتا اسی شہر ادمت شانے اصل کیوں پتا اندی گل کرتے ہیں بئیمانوں پتا ہوتا اصا کم تو کرنی جہانیاں والے جی جنت کی جان چھاو آنت شاہی جنت کی گلان نیلیاں گمراہی دے شیطانی دیا گلوں سے سمجھ آ رہی ہے گل کہ نہیں آئی گل سن لمر شہر دے گورنر ویمایا جنہ اپنے آپ نوی پاگ نے دیتا دی پڑھاو سمجھا سمجھ واسطے کیتا ہے دین دا علم پڑھ دے پڑھا پے ते दीन पढ़ां दीन अंत वाला भी दुनिया ते दुनिया की तलब नहीं रखते दे। दुनिया दे कारो के कारोबार छीन कम च लगे बैठे ने हजरत उम्र बिना जी ने फरमाया دینار ہر ایک دینار دادے کیوں ما هم بیت مال, مال, مال جن پڑا تو مدد لین گے ہی نزادی گدھا بہ ہات آ فور قرآن کی فکر تو ہٹ جانا یہاں آلما کی دنیا تو فکر ہٹ جائے ہر ویل قرآن حدیث نلیش کی شریعت کی فکر لگی رہے پھر یہ نبی پاک سرکار دے دین نو صحیح سمجھ کے لوکا نو لوگوں جے <interpreter> جی نو اپنی دنیا کی فکر پی گئی پھر نہ مطالعہ کر سکنگے نہ نو صحیح پڑھ سکنگے نہ اس پڑھا سکنگے اس واسطے نو بے فکر کرنا ضروری ہے آلمگی جی نے فتوا آلمگیری لکھایا ہے نا تو اس بادشاہ نے دے ساتھ ساتھ جوڑے سات سات کسے کسی حضور کیوں؟ کیوں؟ م... سوچتے دے ہوں دے باہر نکلدا مسجد تو جتی ہووے گی ایک تو لبدا یہاں دی فکر جتی ہٹ جاوے گی تے قرآن تو حضور ہو جاوے گی میں Ừی فکر جتی نہ جاوے جیڑی مرضی اگے پی ہو تر ہمیشہ فکر حدیث تے قرآن تے ہی رہ جائے جہاں کا خدا بیڑا پار جس قوم دا خدا بیڑا پار کرنا ہوتا بےڑا جہاں کا پار خدا لانا آلم دے تاکہ لوگ آخر یار یہاں دی عزت اصل بھی پتر پڑھا بھی شہ رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے جڑے فرمایا خنگاہ والے فقیر دے نے نا نو رکھیا جائے بکھا جہاں پی دے نے شہخ شای فرما دے نے آلم ہوجے پیر میری گل نہیں سمجھا شادی لا بھئی اے عزت والے نے اصا بھی اپنے پتر نو آلم بنائیے نو رکھو بکھا کدرے اے پیسے دے چکر چان کے تے اپنی فکیری تنا بیٹھو معلومے وہ پی مول بھی تو ٹکرو کھاتے لگتا ہے میں پڑھا کے پتر دکھا وہ پتر دین والے پاس نکلتا جڑے پیر ہو رہی سن جن کام کرنا سی ہر ویل یاد خدا دا میاں شیرے ربانی وگو جی دنیا آ گئی تو مار کے کسی نے فڑا دیتی اپنی جیب رن دینی نہیں تو میاں کنگ والے کدی پیسے نو ہاتھ نہیں سا لایا نہ سرحے تھے سی لینا اٹھ کے ٹر جانے پچھوں مریض نہیں چک لیں جی قربان جا لیا بندے آؤ فکیر فکیر لینا ہے جن دنیا دولت نہ آ جائے فکیر چالی چلنی چلنی آتے چھان والی کی آدمی ان چھان شہر شادی فرما نے چھانی ویس پانی نہیں ٹک سکتا فکیر دتسہ نہیں ٹک سکتا جیسا ٹکیا کھلا ہے؟ فقیر نہیں مٹی سو لگے اے مرید اون رجے تے پیر, تے تے پیر ہوا ہے وہ را سے رات نو بھی رکھتا ہے جی رجے ہم حضرت عمر بن عبدالزیز دی ہدایات تو سد کے جا ہدایت جاری کی تی گورنر نو فرمایا آلما نو دینا سو سو دلم دینار سو سو دنار ہر آلم د اے دنیا دی فکر چڑھ کے تے صرف حدیث قرآن نبی دی شریعت فقہ اسلام پڑاوڑ بیٹھے رہے گر والے دے داس توجہ رکھ آپ ہے تو ننگی تلوار سن سلیمان بن ابدل ملک خلیفہ سی آپ سن اس ویلے والی مدینے دے گورنر سلیمان دے دور چ ننگی تلوار سب سلیمان بن ابدل ملک کو خارجی آئے خارجی نے آخر سلیمان وہ فاسق دیا پترا فاسقا سلیمان کہنے لگا عمر بن ابدل عزیز کی کرنا چاہیے انہیں کی کرنا چاہیے جی میں گال کھی تو بھی کھڑ لگ نہیں سمجھ لگی خلیفے نے فرمایا خارجی اکایا ان خلیفے گال کر کرنا کہ عمر بن ابدل عزیز نے فرمایا کی کرنا چاہیے جی گال کھی تو کھل نا میں, میں سر وڈوں گا ان مینو گال کھتی انہیں سر لا دن انہیں ایک سی باڈی گارڈ سلیمان بن ابدل ملک کا باہر نکلے نا امر بن ابدل عزیز لگا خلیفے کو بیٹھی دا چی بولی بولی دیوشامتی یہ خوشامتی محکمہ جڑا ہوتا ہے چجنی بولی بولی دی تین شوہر کو نہیں مینو اس لیے آدھا نا میں تیرا اسے ٹین سر لا دینا سی عمر بن ابدل عزیز فرماد شاہ ٹھیک لا دینا سر چند دن گزرے تقدیر کا آیا. حضرت عمر بن ابدل عزیز خلیفے وہ ہوں وہی باڈی گارڈ صاحب آ گئے. عمر بن ابدل عزیز نے فرمایا چل نکل جا ت کو محافظ محاف رہنا بھائی مانا تیرے اندر تو انصاف ہی کوئی نہیں تو محافظ رہنا چاہوں یا, یا خاطر میں بے عزت کی اے تیرے خلاف چلیا اس میں بےلا ہونے لوگوں کی عزت نہ دینی پیٹ کے کٹ دیتا. ایک قرآن والے بلایا فرمایا یار میں لوگ لوگ کے ہوں سا تک ستیا اللہ دی یاد کرتا ساں سران دی تلاوت کردہ تے قرآن دمل کری جی پیا کردہ ہے تینو میں محافظ رکھ لواں یہ ہوئی اوہ دا میں تینو دے د قرآ دی وجہ نال اس عہدے پہ لا درآن دی اے یہ بےلییا ساڈے اصلاف امت دارنامے نے یہ میں تھوڑے جہاں سنائے میں اس مرد حق دیاں سن دے پڑھ دے جاؤ خدا دی قسم دن جگر جڑا نا وہ باہر ابالے کھانا ہے پھر جی کر دنیا جان کول ودائی کر کے کسے پاس ٹر جائے تو اپنی زندگی بچا جائے اصل تے کہانی ہوسان چوڑ اویں ہی چوڑا دے رہے ہیں اصل نے مٹی کھا کے دے رہے ہیں سانوں حقیقت کا پتہ ہی کون لگا حقیقت یہاں لوگوں کو این سو وکھا دیتی ہے جنا اپنے دونیں جہان ہی سوار لے سوارے کہ نہیں سوار وے ایک نہ کچھ سونے ذکر پے کرنے کتاب جی دے اندر سونے ذکر کسے جگہ تے رضی اللہ لکھا کرے آج بھی توازو دا حال سن لے آج زی ان کے ساری کن سیات بادشاہ سی نا ایک مہمان آپ کے کول چلا گیا دیوا رات نلان رہے رہا بجھاؤ دی واری آئی آپ دا خادم ستا سی نار آپ نے فرمایا دیوا خادم نو مہمان آخیا اٹھا دیو دوا بجھا دے گا آپ نے فرمایا نہیں خاطم کی نیند خلر نہیں آن آپ اٹھے دیوا بجھایا واپس آن کے منجی تے مہمان نے پوچھا مینو چاہنا سی میں بجھا فرمایا مہمان تو خدمت نہیں کرائی دی کوئی فرق نہیں پیا میں جدو گیا بجھا واستے اس ویل بھی عمر بن عبدل عزیز سب بجھا کے واپس آیا اس ویلے بھی عمر بن عبدل عزیز मेरे बच्चे कोई तब्ली नहीं आई कोई मैं घट नहीं गया सुबह अल्ला नहाज मंदी दया फरमाया नहीं रह गया मैं घटाया नहीं फर्क नहीं पै गया मेरे बुझावन के अंदर इस ने फरमाया मैं अपने आप उठ के जा दीवा बुझाया آپ دی بی بی محترمہ خوف خدا دا حال دیاں نے فرمایا میں حضرت عمر بن عبد العزیز سرکار دی گھر والی آپ دیاں اکھا رہ گئیاں فاطمہ بنت سلیمان دیاں اکھا دی بنائی کلور ہو گئی جوانی دا عالم سی پوچھا گیا فاطمہ کیوں فرمایا اس واسطے ایک دن عمر بن عبد العزیز قرآن پہ پردہ سی گھر دے اندر پردیوں آیت آ گئی رب سونے دے سامنے پیش ہوا جنت اے آیت بار بار پڑھ لگ پے پردی پڑدیا پر رونا شروع کر دیتا خوفے خدا دے اندر رب دی حاضری دی فکر پایا گئی رو دیا رو دیا ہچکی لگ گئی پسڑیاں ہلن لگ پڑان چڑھ دورے ویڑے درد دے پھرتے بارش آئے وقت لیٹ رہا ہے میں سمجھا مر گیا ہے جان نکل گئی ہے جھٹ تو بعد سر ہوش آیا फिर खा के हो गया। नाल रो जांदर। मैं हालत जो रोमन वाली का मैनू भी रब का खौफ जो लगा है ना रात को नींद आिल नींद आती है मेरी लूंगे लं गई तब میںوفے خدا سی امر بن ابیر دعا کر خدا دیا بندیا سانو رب سونا اپنی فکرتا فرماوے سانو اپنا خوف تا فرماے اتے ہی رو لیے تاکہ اگلے جہان دونے تو بچ جائیے جڑے اتے ہسنگ گے اگلے جہان بڑا لما رونا پینا ہے جڑے اتے رو لین اگلے جہان ہسدا رہنا ہے سبحان اللہ حضور جید بگدادی فرما فرمایا یو مل قیامت عرسل متکین فرمایا قیامت کا دہاڑا رب دے پرزگار بندے کی شادی کا دہاڑا ہے اوے جدو دنیا تڑفتی روی ہوگی وہ خوش ہو کہ رب کی ارش کی چھان تھلے بیٹھے ہون گے ویلیا اگلے سارے تین دے ملا کے خوف جرو لوے نا اگلے سارے جہان دساے وہ چنگا سمجھی ان, وہ اپنا دوست سمجھی جا کے ہسامن کی کوشش کرے اتے ہساوے تو اگلے جہان روایے اتے آ کے موجہ لاؤ تھی آئی جنتی جی یہ بئی تو بچی نہیں تو ایمان روڑ گا گول مولوی تین نہ بزرگ دے نے ایتھوں دا رونا اوتے کا ہسنا او چنگا حسن دے کے عمر بند میں گزری پانی بچی پتہ سا پلٹ نہ تو یار لے کھا منگوسی راتی گٹنا ماسا اللہ رگل قمت المبارک اللہ نے توفیق کی امام اعظم امام الما امام اعظم ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ جہاں دے سکلے دن دے وفات پسال پاکے سے مہینے وجے انہوں دی میں سیرت مبارکہ جناب کے سامنے بیان کروں گا اللہ اسلاف دا کامل نمونا بنا اللہ اللہ سلام من کر سلام جعود السلام